السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے بہت ہی پیارے پیارے خاص خاص ساتھیوں جانتے ہیں خاص کیوں ہیں آپ اس لیے کہ آج کل سن رہے ہیں خاص کتاب کی خاص کہانیاں آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسے نبی کی کہانی جن کا نام تو قرآن میں نہیں ہے مگر ان کا ذکر ضرور ہے کا نام تھا یوشا بن نون اور یہ پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیرہ سو پچاس سال پہلے مصر میں ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی آپ کا بنی سائل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے اور سورہ کہف میں دو جگہ حضرت موسیٰ کے ایک نوجوان ساتھی کا ذکر ہے حضرت ابیہ بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ یوشع بن نون ہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمال سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا رب لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے تی میں قید کر دیا جہاں وہ چالیس سال تک بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشہ بن نون بھی ان کے ساتھ تھے بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مرکھپ گئے ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر, کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت رہنمائی جہاد کی تربیت اور دوسرے معاملات کی ذمہ داری دے دیں یہ ساری تیاری قوم عمال سے جہاد کے لیے تھی حضرت مص علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بارہ قبائل میں سے بارہ سردار منتخب کیے اور حضرت یوشا بن نون کو ان سب کا سپہ سالار بنا دیا ابھی وعدہ تھی کہ سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر دو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا مگر حضرت موسیٰ نے انتقال سے پہلے حتیوشا علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی تھی مگر اس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہتیوشا علیہ السلام نے سپا سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی بنی اسرائیل کو وادی میں اللہ کی جانب سے من و سلوا مل رہا تھا اور ان کے کوئی کمانے کی فکر تو تھی نہیں چنانچہ نے اپنا زیادہ وقت جنگ اور فن حرب سیکھنے میں صرف کیا یعنی کہ تلوار نیزہ بازی تیر اندازی وغیرہ سہرائی تیم میں قید کے چالیس سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ٹیوشا علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم قومکا اور دیگر سے جہاد کر کے اپنی سرزمین آزاد کرواؤ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس قید کا احساس تھا پھر بیت ان کا اپنا وطن تھا لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گیارہ بچوں کے ساتھ کے نان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف کے پاس مصر جا رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف ستر افراد تھے اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشا کی قیادت میں اپنی سرزمین کو مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے حضرت یوشا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیسرے نکلے اس وقت وہاں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے چھ لاکھ سے زیادہ لوگ تھے حضرت یوشا نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحہ کے مقام پر پہنچے بنی اسرائیل نے چھ ماہ تک وہاں پہ قلعے کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کے دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی اسرائیلی روایت کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا سورج غروب ہونے کا وقت تھا جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن جنگ شکار وغیرہ پر پابندی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یوشا علیہ السلام نے فرمایا اے ہفتے کا دن تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پس اے اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا حتیٰ کہ یوشا علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا اب ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشا علیہ السلام کے جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہت یوشا بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا تھا ہت یوشا بنی سائی کو لے کر سب سے پہلے عرض کنان کے پہلے شہر اور ریحا کے جانب بڑھے اور بہت لمبے طویل محاصرے اور جنگ کے بعد عمالکہ کو شکست دی کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ جائنٹس اس کے بعد کینان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کینان فلسطین اور شام تک پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے یوشا علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح دی تھی اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا تھا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو احکامات کو بھلا دیا جب کہ یوشا علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اتنی مہربانی کی ہے اور آپ کے ملک میں آپ کو واپس لوٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے ان کا شکر کیجئے مگر بنی اسرائیل فاتح ہونے کے بعد اپنے شہر میں واپس آنے کے بعد یہ تمام باتیں بھول گئے نا شکراپن اور نافرمانی فرمانی یہ دو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا چنانچہ نے یوشا علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اللہ کے حکم کی نافرمانی فرمانی کی اور اس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ان سے ناراض ہو گئے اور ان پر عذاب نازل فرمایا حضرت ابو ریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عادضی سے داخل ہوں جب وہ فتح کر لیں اور اپنی زبان سے خطہ خطہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے استغفار کرتے جائیں لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطہ کو چھوڑ کر ہنتا یعنی کہ گندم کی بالی کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جوکی فرمائش کر دی اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ ایک بیماری کی شکل میں تھا جس میں ستر ہزار لوگ مارے گئے حضرت یوشا بن نون کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں کے بعد انہیں وہاں پہ بادشاہت عطا فرما دی اور وہ امن و امان اور اطمینان سے رہنے لگے جب تمام لوگ آرام سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا کو اپنے پاس بلا لیا اس وقت ان کی عمر ایک سو ستائیس سال تھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ستائیس سال زندہ رہے آپ کی وفات کے میں ہوئی اور آبا و اجداد کی قبروں کے ساتھ ہی آپ کی تدفین ہوئی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ